ع رسول اللہ يا حبیب اللہ وسلام علی قیا نبی اللام لا اله الاك واسحابك يا نور الله نويت سنت الاعتكاف فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کہ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے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 بیزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہن شاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد داود اسلامی کے مدنی ماحول میں درود پاک پڑھا جاتا ہے جسے درود شفاعت کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کا فرمان ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے تائیے یہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ صلی سیدنا ومولانا محمد مسمد و انضلح عند المقربہ یوم القیامہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ولی و صحبی و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطرات کے حجروں پر معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے تو معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی نے اصحاب سے فرمایا جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالی اس پر رحمت فرمائے عزر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی نو کھڑے ہوئے اور حضور علی سلا تو السلام سے اجازت لے کر اپنے گھر لے گئے گھر جا کر بی بی صاحبہ سے دریافت کیا کہ کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو تو بیلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے اور یہ لیے تجویز کی کہ مہمان یہ جان نہ سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ کھا نہیں رہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اسرار کرے گا اور کھانا کم ہے وہ بکارے جائے گا تو اس طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے گھر والوں نے مہمان کو کھلایا اور خود بھوکے رہے جب صبح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے اور قرآن پاک میں اس معاملے پر آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی چنانچہ آیت مبارکہ سنیے پارہ اٹھائیس سورہ حشر آیت نمبر نو میں ترجمہ کنزول ایمان اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلہ ایمان کی شاخیں میں ہم سب جمع ہیں کئی ایسے افعال ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پڑے پسندیدہ ہے اور یہ وہ عمل ہیں اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ جہنم سے آزادی پا کر جنت میں داخل ہوتا ہے تو اسی میں ایک ہمدردی مسلم ہے یعنی مس... کسی مسلمان کی غم خواری کرنا اور اس کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ ہمدردی مسلم کہلاتا ہے اور ہمدردی مسلم یعنی مسلمانوں کی غم خاری کرنا ان کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ کئی صورتوں میں ہوتا ہے جیسے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی یادت کی جاتی ہے انتقال ہو جائے تو اس کے جو لواہتین ہیں ان سے تعزیت کی جاتی ہے کاروبار میں نقصان ہو جائے یا مصیبت پہنچے تو اس سے اظہار ہمدردی کیا جاتا ہے کسی کوئی غریب ہے تو اس غریب مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی ہمدردی ہے بقدر استطاعت مسلمانوں سے مصیبتیں دور کرنا ان کی مدد کرنا یہ ہمدردی ہے علم دین پھیلانا یہ بھی بڑی زبردست خیر خواہ بڑی زبردست ہمدردی ہے نیک اعمال کی ترغیب دینا یہ مسلمانوں سے ہمدردی کہلائے اپنے لیے جو اچھی چیز پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی ہمدردی ہے مکروس کو مہلت دینا یا کسی مکروس کی مدد کرنا یہ بھی اندر دیے۔ دکھ درد میں کسی مسلمان کو تسلی و دلاسہ دینا تو یہ مختلف انداز اور اگر ان پر ایک ایک پر موضوع پر بیان کیا جائے تو ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلتیں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے کیونکہ فی زمانہ اگر اس طرح کے جو افعال ہم کرتے بھی ہوں گے تو بسا اوقات اس میں نفسانی خواہشات داخل ہو جاتی ہیں کہ جنازے میں شرکت کیوں کریں گے کہ اگر سیٹ کا انتقال ہوا جنازے میں نہیں جائیں گے تو بیٹا ناراض ہو جائے گا کہیں ہم کو نوکری سے نہ نکال دیں رشتے داروں میں اس لیے جاتے ہیں کہ اگر بہن کے سسر کا انتقال ہوا تو شرکت کرنی ہے تاکہ ہمارے دامات کو برا نہ لگے ثواب کی نیت ضروری ہوگی کہ کوئی بھی عمل کریں اگر کسی کی مالی مدد کی جاتی ہے تو اس میں بھی دکھاوا ہماری جان کو آتا ہے کہ سیٹ صاحب کا بڑا تعریف ہوگی ان کو بڑا سخی کہا جائے گا ان کے بڑے نام ان کے بڑے چرچے ہوں گے بڑی شہرت ہوگی کہ جناب یہ بڑا دلیرے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس نے فورن کھڑے ہو کے پانچ لاکھ روپے کا اعلان کر دیا تو اب اگر ترغیب دلانے کے لیے تو تو ظاہر یہ عمل سمجھ میں آئے گا کہ وہ ترغیب دلائے گا تو دوسروں کو ترغیب ملے گی لیکن یہاں اپنے آپ کو بچانا کہ جناب یہ بڑا مالدار ہے اس نے پنکھے لگا دیے اس نے قالین بچھا دیے تو وہ تمام معاملات کہ جس میں نفسانی خواہشات داخل ہوں گی تو پھر ظاہر عمل کار ثواب نہیں ہوگا لیکن اگر ان تمام معاملات پر میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہم غور کریں تو ہر ایک کی اپنی فضیلت جنازے میں شرکت کے لیے روایتوں میں ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس مرنے والے کو سب سے پہلے جو اس کو توفہ دیا جاتا ہے وہ یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک تمام لوگوں کی مففرت کر دی گئی اب یہ کار سب میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں اور اگر بقدر استطاعت کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے بیانات سن کر وہ کہنا کہ جو جس کے پاس گنجائش ہے مال دینے کی وہ سوچے نہ سوچے جو مالی طور پہ مسائل کا شکار ہوگا نا وہ سیٹوں کو یاد کر رہا ہوگا کیا یار میں, میں بہت پریشان ہوں فلاں کو میری مدد کرنی چاہیے یہ بیان تو اس کو سننا چاہیے تھا وہ سنتا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کچھ دے دیتا میں اتنے دن سے فون کر رہا ہوں میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے میں ابھی بیان کے بعد اس کو سن... پیچھ ساتھ ہی بیٹھے ہیں تو بولوں گا کہ یار ایک نے سنا نا ہمدردی کرنی چاہیے تو مجھے ذرا پانچ ہزار روپے چاہیے یا دو یار. تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں یعنی ایک واقعہ سنایا تھا نگرانی شورا نے کہ ہمدردی کا جذبہ کیسا ہے کہ ایک شخص آیا پیارے آقا اور اس نے وہ تنگس تھا لباس یا چادریں وغیرہ نہیں دی تو سرکار علیہ سلاۃ السلام نے اس کے لیے ترغیب دلائی کہ فلاں مسلمان کی مدد کرو تو کسی نے اس کو چادر دے دی پھر ترغیب دلائی تو کسی نے اور چادر دی جیسے ہی اس کو دوسری چادر ملی اس نے اپنی پہلی چادر صدقہ کر دی تو یہ بھی تو ہمارے اندر ہونا کہ اگر ہمارے پاس ہمدردی کرنی ہے لیکن اس ہمدردی نے اگر ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس ایسا جذبہ ہے کہ ہم بھی کسی کی مدد کریں کیونکہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں اپنے آپ کو تو غریب لکھا ہے کہ ہم بڑے غریب بڑے تنگ بڑے فقیر تو بھائی ٹھیک ہے اگر آپ ہزار روپے مسجد کے چندے میں نہیں دے سکتے تو اگر جیب میں بیس روپے ہیں تو پانچ دس روپے تو دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کا کوئی ذہن تو بنے تو بسا اوقات ایسے معاملات یا ایسے بیانات یا ایسے واقعات سن کر ہم دوسروں کی طرف نظر کرتے ہیں کہ یار یہ واقعہ تو اس کو سننا چاہیے تھا یہ بات تو فلاں کو سننی چاہیے تھی میں اتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری بچی کی شادی ہے میری مدد کرو لیکن یار وہ اتنا بڑا آدمی ہیں اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے اتنے بڑے بڑے اس کے مطلب حساب کتاب ہے لیکن یہ کبھی تعاون نہیں کرتا ہے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے یہ ظاہری طور پر ہمیں نظر ہے اندرونی ان طور پہ کیا معاملہ ہے ہمیں نہیں پتا تو بہرحال اگر کبھی موقع ملے گنجائش ہو تو مصیبت زدہ سے غمخواری یہ ضرور کریں سیدہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غم زدہ شخص سے غم خاری کرے گا اللہ عز وجل اسے تقوا کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خاری کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی کاش ہمیں ہمدردی مسلم کا جذبہ نصیب ہو جائے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر ہر مسلمان پر لازم ہے تو ہم نے سنا کہ کون کون سے انداز ہیں کہ جس سے غمخاری ہوتی ہے کس طرح سے اپنے معاملات ہم دوسروں کے بہتر کر سکتے ہیں جن میں ہم نے ایک سنا کہ علم دین پھیلانا اب علم دین پھیلانا یہ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے ظاہر اس کے اس کو علم ہی نہیں ہے مثال وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے میں اس کی جناب جو انداز ہے وہ غلط ہے اور اس کی وہ نماز ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی لیکن اس میں ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم اس معاملے میں اگر سے جانتے بھی ہیں اور ہمیں بسا اوقات اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا لیکن آگے بڑھ کر اصلاح کی کوئی صورت نہیں کرتے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سبحان اللہ زبردست عالم دن اور آپ کے اندر کیسا جذبہ تھا سفر مظفر آپ کا مبارک مہینہ ہے ماہ رضا ہے یہ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے بعد دہلی ہند میں ایک مسجد میں مشغول وظیفہ تھے اورادب پڑھ رہے تھے ایک صاحب آئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے جب تک قیام میں رہے تو مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے رکو میں بھی سر اٹھا کر بجائے نیچے دیکھنے کے دیوار کی طرف نظر رکھی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی لے اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے آب علی رحمان نے انہیں اپنے پاس بلایا اور شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہیے اور پھر فرمایا کہ بحالت رکو نظر جو ہے نگاہ جو ہے یہ پاؤں پر ہونی چاہیے تو یہ سنتے ہی وہ صاحب قابوس سے باہر ہو گئے اور کہنے لگاہ کہ صاحب بڑے مولانا بنتے ہو نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو یہ سن کر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام فرماتے ہوئے کہا پھر تو سجدے میں پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پہ لگائیے بس سجدے میں جائیں گے تو زمین چہرہ تو زمین کی طرف ہو جائے گا تو اگر آپ کی جو کیفیت ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف ہی منہ ہونا چاہیے تو زمین جب تھوڑی جب سجدے میں جائیں تو ماتھا رکھنے کی وجہ تھوڑی رکھے تاکہ آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے اب جیسے یہ حکمت مترب بڑا جملہ سننا تھا وہ خاموش ہو گئے اور ان کی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ قبلہ روح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تو آخر قبلے کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے بلکہ صحیح مسئلہ وہی جو سرکار حضرت نے بیان فرمایا تو ایسے کئی ایسے افعال ہوتے ہیں اللہ جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں ذرے اجتماع کے بعد مدنی ہلکے لگتے ہیں جس میں سنتیں سیکھی سکھائی جاتی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور یہ مدنی قافلے سفر کرنا تو ان سے پوچھے جو سفر کرتے کہ زندگی کے سارے ایکسپیرئنس ایک طرف کہتے ہیں تین دن کا یہ سفر ایک طرف کہ اتنا الحمدللہ ہم کو نمازوں کا دیگر معاملات میں اصلاح کی صورت بنتی ہے تو اب یہ ہم نے تو سیکھا لیکن کیا ہم نے اپنے والد صاحب کی کوئی اصلاح کی صورت کی کوئی ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح کی صورت کی کوئی اس معاملے میں ہمارا انداز کیا ہے تو یہ معاملہ بھی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر ہم دیکھیں تو یہ معاشرے میں بہت زیادہ کمزوری ہے اس میں اور اس میں ہم بہت ایک طرح سے نا فیل ہیں فیل ہیں کہ یار اگر کچھ آتا بھی ہے نا تو شرم کے مارے یا دیگر کئی معاملات کے بارے میں ہم سمجھاتے نہیں ہیں جبکہ سمجھانے سے بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر ہمدردی یہ مسلم ہو تو کیا بات ہے مدینہ کی بلکہ ایک جگہ بڑی پیاری بات پڑی میں نے کیونکہ خاص کر آج, آج کل ہمارے کدھر خاندان میں ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے دیگر ایسے معاملات کے جس میں گھر گھر پریشان ہے گھر گھر پریشان ہے آئے دن یعنی اولن تو بچیوں کی شادی کے لیے مسئلہ ہے اولن تو بچیوں کی شادی کے لیے مسئلہ ہے اور شادی ہو تو اس گھر کی نا اتفاقیاں اس گھر میں لڑائی جھگڑے یہ سب جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہی ہیں اور کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہو کوئی حکمتری بری, بری بات کرے نہیں ذرا سا کوئی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو جھٹ کر کے طلاق کا مطالبہ کہ جناب طلاق چاہیے ہم کو گھر برباد ہوتا ہو خاندان پہ دھبا لگتا ہو اس کا کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں اگر میں خاص کر بڑوں کو کہوں گا آج کل اس معاملے میں بڑوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی فیملی کا ایسا کوئی میٹر آتا ہے تو یہ بڑے بھی اپنے آپ اس معاملے میں ایسا پیش نہیں کرتے کہ جس سے معاملہ سدھر جائے اور بڑی حکمت عملی کی باتیں کریں تو سمجھ میں آتا ہے ایک جگہ پڑا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی اب جب شادی ہوئی تو کچھ عرصے بعد اس کے سسرال میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا کسی بات پر ناراضیاں بڑی ہوں گی آخر بیٹی بدل ہو کر باپ کے گھر آ گئی اب باپ کا انداز دیکھے کہ مجھے تو بہت سمجھ میں آیا پسند آیا یہ باپ نے اس کو کہا کہ تمہارا کھانا ہاتھ کا کھانا کھائے بہت دن ہو گئے آج میرے لیے ایک انڈا اور ایک آلو ابال دو اور ساتھ میں گرما گرم کافی کا کپ چائے کافی جو ہے نا یہ بھی میرے لیے بنا دو مگر بیس منٹ تک چولہے پہ رکھنا جب سب کچھ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا اب بیٹی نے بڑے جوش میں آ کر آلو نکالا انڈا لیا اس کو ابالا چائے مطلب کافی ڈالی پانی میں بیس منٹ تک اس کو اچھی طرح گرم وغیرہ کر کے اس نے کہا کہ ابو سب تیار ہے تو اس نے کہا کہ انڈا دیکھ لو چھو کر پکا ہو گیا بس مضبوط کہاں بالکل آلو کہاں یہ بھی نرم ہو گیا اور کافی تو کہا اس میں بھی بڑا زبردست رنگ آ چکا ہے سب پرفیکٹ ہے تو اس نے کہا دیکھو بیٹا تینوں چیزوں نے گرم پانی میں یکساں وقت گزارا آلو سخت ہوتا ہے لیکن اس آزمائش سے گزر کر وہ نرم ہو گیا انڈا نرم ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے ہاتھ سے گرے تو مطلب گر ضائع ہو جاتا ہے لیکوڈ سارا ضائع ہو جاتا ہے لیکن جب اس نے اسی پانی میں وقت گزارا تو سخت ہو گیا اور کافی نے پانی کو خوش رنگ خوش ذائقہ خوشبودار بنا دیا تم کیا بننا چاہتی ہو آلو کی طرح نرم انڈے کی طرح سخت یا کافی کی طرح خوشبودار تمہیں سوچنا ہے خود تبدیل ہو جاؤ یا کسی کو تبدیل کر دو ڈھل جاؤ یا ڈھال لو یہی زندگی گزارنے کا فن ہے سیکھنا اپنانا تبدیل ہونا تبدیل کرنا ڈھلنا اور ڈھل جانا یہ اسی وقت ممکن ہے جب نباہ کرنے کا عزم ہو کہ کم ہمت منزل تک نہیں پہنچتے راستے میں ہی الگ ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو زندگی گزارنی ہے کئی حوالوں سے معاملہ آئے گا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وقت ایک ہی گزرتا ہے لیکن کہاں کیسا ماحول ہوگا اس میں ہمیں ڈھالنا ہے پھر اگر ہم اپنی انداز کو اچھا کریں گے تو کئی ایسے سخت دل ہوتے ہیں یعنی یوں سمجھے کہ اگر میں کہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی ایسے تھے جو عید کی نماز نہیں پڑتے تھے میرے پیارے امیر علیہ سنت کی شفقت و محبت نے مسجد بنا دیا یہ ہوتا ہے نا؟ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا کوئی بگڑا ہوا ہو لیکن کوئی ایسا فرد اس کو مل جاتا ہے کہ جو اس کے اوپر ایسی کوئی توجہ دے دے ایسی کوئی مطلب میٹھی بات کر دے کوئی ایسی شفقت و محبت کر دے تو میرے میٹھے میٹھے اسلام ٹائم بہت بڑی تبدیلی آتی ہے ورنہ فی زمانہ اس معاملے میں حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ کوئی سمجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا گرتے کو ایک اور دھکا دو دو بھائی آپس میں لڑے تو تیسرا پن مار کر اس کو مطلب اس کو اور ابھارتا ہے کہ دیکھ تیرے خلاف یہ کیا ہے کوئی اگر کسی کے خلاف لکھے تو اس کو بجائے سمجھانے گے کہ تم اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو امیر اہل سنت نے یہاں تک گزشتہ مدری مذاکر فرمایا کہ غیبت کو پڑھنا بھی گناہ اور مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ جیسے ہی ہم تحریر کو شروع کرتے تو ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ اس تحریر میں کیا ہے تو لہذا ایسی تحریر کو شروع کرتے ہی اپنی نظروں کو ہٹا دے تاکہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کی لذت وہ روحانیت سارا جذبہ یہ ملیہ میٹ ہو جائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ کی جائے میں کاش کیا ہمیں وہ مدنی مقصد جو امیر علیہ سن فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اس عظیم جذبے کو حاصل کر لیں اس مقصد کو اپنا لیں کہیں بھی رہیں ایک مبلک کی حیثیت سے رہیں تاکہ جہاں کسی کو کوئی سمجھانا ہو جہاں کوئی بات کرنی ہو تو ہم اس بات کو کریں تاکہ اس معاملے میں مسلمان جو کمزوری اور پسی کی طرف جاتے جا رہے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی کاش کے معاشرہ یہ اچھی طرح روان دوا ہو جائے اور الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا سلسلہ ہوا مضبوط ہوا تو وہاں معاشرے میں بڑی اچھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے اسلاف و بزرگان دین ان کا ہمدردی مسلم اس کا جذبہ بھی دیکھیں کیسا زبردست ہمارے پیارے امیر علیہ سنت اپنی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 111 پر فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند محمد مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مسلمانوں کی غم اور دل جوئی کرنے میں اپنی مثال آپ تھے مسلمان کا دل توڑنے سے ہر دم فرما فرماتے ان کو فائدہ پہنچانے کے بے حد حریص تھے اور حریص کیوں نہ ہوتے کہ جس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ عشق تھا انہی کا ارشاد حقیقت بنیاد کہ خیر اناس یا انفاہم یعنی بہترین شخص وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو اس حدیث پاک پر عمل کی مدنی جھلک آپ کے اس واقعے سے سنیے کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی ایک خاص موقع پر مدرسہ فیض العلوم یہ جھاڑ ہند میں قائم میں مدع کیے گئے تو واپسی پر ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی لے رکشے میں تشریف فرما ہوئے اتنے نیک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی حضور فلاں پریشانی سے دو تعویز مرحمت فرما دیجئے تو مدرسے کے محتم رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی لے نے اس شخص سے فرمایا کہ گاڑی کا ٹائم ہو چکا ہے تم ابھی تاویز کے لیے بول رہے ہو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی نے روکنے سے منع فرمایا اور علامہ صاحب نے کہ حضور گاڑی چھوٹ جائے گی اس پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمان نے خوف خدا سے سرشار اور دکھیاری امت کی دل جوئی میں قرار ہو کر جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے فرمایا چھوٹ جانے دو دوسری ٹرین سے چلا جاؤں گا کل قیامت کے دن اگر خدا وند وجل نے پوچھ لیا کہ ت نے میرے فلاں بندے کی پریشانی میں کیوں مدد نہیں کی تو میں کیا جواب دوں گا یہ فرما کر رکشے سے سارا سامان اتروا لیا اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح کے کئی انداز آپ کو سیرت اولیاء میں سیرت صحابہ میں یعنی بزرگان دین کی سیرت پڑھیں ہاں یہی ملے گا ہمدردی ہے مسلم مسلمانوں کی غمخاری مسلمانوں کی خیر خائی اس طرح کا انداز اپنانے کے ہمیں بھی موقع ملتے ہیں لیکن میں نے جیسے شروع میں ارض کیا کہ اس طرح کی بات سن کر ہمیں فوراً دوسرا یاد آتا ہے یار یہ فلاں جو ہے نا یہ ہمدردی نہیں کرتا اس سے میں نے یہ مانگا تھا یہ رکا نہیں اس کو میں نے فون کیا تو اٹھایا نہیں اس کا یہ معاملہ تھا تو اس نے کیا نہیں اپنے بارے میں غور کریں اپنے بارے میں غور کریں اور کر بھلا تے ہو بھلا کر بھلا تا ہو بھلا سب کا بھلا سب کی خیر ہے تو اس طرح کے معاملہ اپنانے میں انشاءاللہ قلبی اللہ ذہنی جو ہے نا وہ سکون یہ بڑا میسر ہوتا ہے یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو غیر دوسروں کا ہمدرد ہوگا نا جو دوسروں کا ہمدرد ہوگا اس کو فوائد بہت ملتے ہیں اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ہمدردی کا اگر ذہن بنانا چاہے نا کوئی جیسے ہوتا ہے بعض اوقات کیا میں ڈانٹنے کی میری عادت ہے یار میں جھاڑ دیتا ہوں اس طرح کے موضوعات بیان کرے اس طرح کے موضوعات پڑھے دعا کرے کہ اللہ ہماری اس عادت بد کو چھوڑا دے بزرگوں کی جو سیرت ہے یہ اس طرح کے خوش اخلاق ملنسار تھے اور پھر ہمدردی کا ذہن بنانے کے لیے ہمدردی کی عادت اپنانے کے لیے ان کے فوائد اس پر غور کرے فطری طور پر جب بندے کے سامنے فوائد ہوتے ہیں نا تو اسے پانے میں جلدی کرتا ہے مسلمانوں سے ہمدردی اس کے فوائد کیا ہیں اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوں کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ جس سے ہم ہمدردی کریں گے اب خود سوچے اس کے دل جو ہی کی دل جوئی ہوگی کہ نہیں دل خوش ہوگا کہ نہیں کہ کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے اللہ نے ہمیں کوئی کوئی سہولت دی کوئی جذبہ دیا ہم نے اس کے گھر میں راشن پہنچایا اس کو کسی نہ کسی طرح سے خوش کر دیا تو اس کی دل جو ہی ہوگی کہ نہیں پھر حوصلہ افزائی یہ بھی بسا اوقات ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا اکیلا تصور کرتا ہے یار میرا کوئی نہیں ہے لیکن اگر ہمارا تعزیت کرنا ہمارا عیادت کرنا ہمارا کسی بھی طرح سے اس سے تعلق جوڑنا یہ بسا اوقات اس کا حوصلہ بڑھائے گا کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ فلا فلا بھی ہے تو ان اس سے بھی فا... پھر حسن سلوک اس میں رشتے داروں کا ایک الگ کیٹیگری ہوگی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس کی کیٹیگری الگ ہوگی اور ان تمام معاملات پر اگر غور کریں تو واقعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں میں بڑے دلیر ہوتے ہیں. بڑا جیب چل رہا خرچ کر رہے دعوتیں اڑا رہے ہیں لیکن گھر میں گھر میں ہماری سختی ہوتی ہے کوئی دوسرا بڑی عمر کا نظر آئے تو اس کے تو آج چوم رہے ہیں اپنے سگے والی صاحب کو ہمارا وہ انداز نہیں ہے لوگوں میں خوش اخلاق مشہور ہونے کے لیے محلے میں ساری مطلب وہ بلڈنگوں میں ہماری بڑی مطلب تعلقات ہوں گے بڑے بڑوں سے بوڑھوں سے لیکن خود ہمارے گھر میں والدہ سے کیا بہیو ہے سگی بہنوں سے ہمارا کیا بہیوئر سگے بھائیوں سے ہمارا کیا بہیویئر لوگوں میں بڑے مل ملن آ رہے ہیں لیکن اپنے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اپنے گھر میں بدتمیزی کر رہے ہیں تو حسن سلوک یہ پھر اپنے رشتہ داروں میں والدین میں بھائی بہنوں میں یہ زیادہ ترجیح ہوگی پھر ایک اور بڑی پیاری بات ہمدردی کرنے کا زبردست جو فائدہ ہے وہ کیا کہ ہمدردی جب کریں گے کسی پریشان حال کی وہ دعا دے گا کہ نہیں وہ دعا دے گا کہ نہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے ہمدردی کی اور یہ ہمدردی سے پیسوں سے نہیں ہوتی دو میٹھے بول بھی بولیں گے نا اس کی ہمدردی ہونی ہے اس کا دل میں نرمی آنی ہے اس کو اچھا لگنا ہے اس کا دل خوش ہونا ہے اور جس طرح سے اگر یہ افعال ہم کرتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں علماء لکھتے ہیں کہ اس کی دعاؤں کی برکت سے تکالیف و پریشانی سے نجات ملتی ہے یعنی کسی کی دعا ملی اس کے نتیجے میں ہماری آنے والی تکلیف اللہ نے دور کر دی کسی نے دعا دی ہماری آنے والی پریشانی دور کر دی تو کر بھلا تو ہو بھلا اور پھر اللہ تعالی راضی ہو گیا تو اپنی رحمت سے انشاءاللہ پھر جنت بھی عطا فرمائے گا اور ایک اور بڑی ایک اچھی بات سناتا ہوں میں آپ کو کہ بعد اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی بہت ہی مطلب وہ ٹینشن میں رہتا ہے بہت اس کو مطلب ٹینشن دیتا ہے تو لکھا گیا ایک جگہ کہ ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کچھ سائنسدانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربہ کیا جائے تب انہوں نے قیدی سے کہا کہ ہم تمہیں پھانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ کوبرا سانپ یہ تمہیں ڈسے گا اب کیا, کیا ایک بڑا کوبرا سانپ اس کے سامنے لایا گیا اس کی آنکھ پر پٹی باندھی گئی اس کو کرسی سے باندھ دیا گیا اب اس کو سانپ نہیں بلکہ دو سیفٹی پینے چوبائے گئیں حیران کن بات یہ کہ تھوڑی دیر میں اس قیدی کا انتقال ہو گیا اب جب اس کی رپورٹ تیار کی گئی تو پایا گیا کہ قیدی کے جسم میں سانپ کے زہر جیسا ہی زہر ہے اب یہ زہر کہاں سے آیا جس نے اس قیدی کی جان لے لی وہ زہر اس کے جسم نے ہی صدمے سے جاری کیا تھا یعنی یہ تحقیق بتائی جاتی ہے کہ بعض اوقات جو انسان کے اپنے جسمانی ریئیکشن ہوتے ہیں نا اس سے بھی مثبت یا منفی توانائی حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے سارے جسم میں اسی قتم کسی کے مطابق ہارمون تیار کرتی ہے پچہتر فیصد بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کرتی ہے آج انسان خود ہی اپنی منفی سوچ سے خود کو ختم کر رہا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو پوزیٹو رکھیں گے پوزیٹو رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ خوش رہیں گے کہ بڑی پیاری بات کسی نے لکھی کہ پچیس سال کی عمر تک انسان جو زندگی گزارتا ہے تو پچیس سال کی عمر تک ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے جوان ہوتا ہے نا ٹینشن ہی نہیں ہوتا ہے لوگ کچھ بھی گئے وہ اپنی موج مستی میں رہتا ہے تو تحقیق کے مطابق پچیس سال کی عمر تک یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے بڑی احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں گیارہ میں شادی والا ہو گیا بچے والا ہو گیا اب اس طرح کی عمر ہو گئی اب یہ ہو گیا تو پچیس سال تک ٹینشن نہیں ہوتا ہے لوگ کیا سوچیں گے پچیس سے پچاس سال تک یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا ہم خاما کا میرے لیے مطلب سمجھنے دے وہ لوگوں کو اپنے ٹینشن سے فرصت نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا ٹینشن کریں گے میرے متعلق بہت سیاست کر رہے ہیں میرے متعلق یوں کر رہے وہ بھائی تو کیا چیز ہے بھائی ایسا کیا آپ ہیں بھائی کہ آپ کے متعلق کو سیاست کرے گا آپ کے متعلق کو سوچے گا آپ کے متعلق اپنا ٹائم ضائع کرے گا تو بعض اوقات یہ ہمارے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑی خوشخومیوں میں مبتلا رہتے ہیں تو بہت ایزی رہیں بہت ایزی رہیں بہت ایزی رہیں ان اللہ اگر اس طرح سے زندگی گزارنے کا ہمیں فن آ جائے تو زندگی بڑی پرسکون گزرے گی اور ہاں دوسروں کی خیرخوائى کریں اس میں دوربین لگا کر دوربین لگا کر نہیں بیٹھیں کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں جھانک رہے کر رہے ٹھیک ہے سمجھ میں آتے تو دے دیں نہیں سمجھ میں آتا تو خاموش رہیں اپنی زبان سے اپنی تحریر سے اپنے میسج سے اپنے انداز سے کاش کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور پھر دوسری بات جو علماء لکھتے ہیں حسن نے اخلاق کو پیش نظر رکھی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے حسن اخلاق کو پیش نظر رکھیے کہ کسی مسلمان سے ہمدردی کرنا اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی اور عمل نہیں تو کاش ہمیں حسن اخلاق کی دولت نصیب ہو جائے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ اس میں ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے پھر اسی طرح سلے رحمی کو پیش نظر رکھیے عزیز و اقارب رشتہ دار تکلیف و پریشانی میں آ جائیں ان کے دکھ درد میں شامل ہونا ان کے ساتھ سل رحمی کرنا ہے سل رحمی کا رشتہ داروں کا کے ساتھ حکم دیا گیا لہذا بندے کو چاہیے کہ سل رحمی کا مدنی ذہن بنائے اسی طرح احترام مسلم کو پیش نظر رکھیے کہ ایک عام مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں احترام مسلم بھی ہے اور اسلام میں ایک مسلمان مومن کی بڑی اہمیت بیان کی گئی اس کے لیے میں مشورہ دوں گا گزشتہ چند ہفتوں پہلے امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی اعترا میں مسلم رسالہ پڑھنے کی اور یہ ماشاء اللہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت کی طرف سے یہ سمجھا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ اگر ہم یہ اپنا معمول بنائیں اور یہ رسائل ہاتھوں ہاتھ پڑھنے کی ترکیب بنائیں تو ان اللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی امیر علیہ سنت نے اس ہفتے جو رسالہ پڑنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے قسم قسم کے بارے میں مدنی پھول یہ بھی مکتبت المدینہ سے شائع کردہ رسالہ ہے سستا ہے پاکٹ سائز کا رسالہ اسے سات روپے ہدیم ہے بڑے سائز کا رسالہ پندرہ روپے دیا میں فرض علوم اس میں شامل ہیں اور اس میں امیر علیہ سنت دعا دیتے ہیں کہ جو رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول پورا پڑھ لے اسے جھوٹی قسمیں کھانے سے اس میں دعا لکھیے کہ یار جو رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول پورا پڑھ لے اسے جھوٹی قسمیں کھانے کے گنا سے محفوظ رکھ تو اللہ تعالیٰ اس دعائیں اتار سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے تو یہ رسالہ لے لے گھر میں بچوں سے بھی پڑھوائیں گھر میں بھی پڑھائیں تاکہ قسم کے بارے میں شرعی احکامات یہ ہم جاننے میں کامیاب ہو جائیں اسی طرح ہمدردی کا جب ذہن بنانا ہے ہمدردی مسلم تو حق مسلم کی ادائیگی کی نیت بھی کر لے اس سے ہمدردی کرنے کا جذبہ بڑھے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھ حق ہیں جب وہ بیمار ہو تو عیادت کریں جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہوں جب بلائے تو حاضر ہوں جب اس سے ملے تو سلام کرے جب چھینکے تو جواب دے اور موجودگی و غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہ کریں اسی طرح بیمار کی عیادت کر کے ہمدردی کیجیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ارشاد ہے جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا رضاء الہی کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے خوش ہو جا کیونکہ تیرا چلنا یہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے مریض کی دعائیں لینے کے لیے اس سے ہمدردی کیجیے مریض کی دعا بھی قبول ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد